تو جب پہنچ جائے تیرے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کو فلاں تق الرحمہ اف تو نہ کہ ان دونوں کو اف ولا تنہرا اور نہ ان کو جھڑپ ڈانٹ وق الرحمہ قول کریمہ اور کہہ ان کے لیے باعزت بات کرم والی بات وقف وقف فرغمہ جناح دن الرحمہ اور جھکا دے ان کے لیے توازوں کا بازو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 کان للانسانی عدو مبین یقینا شیطان انسان کے لیے ہمیشہ سے ہی واضح دشمن ہے ربکم اعلم بكم تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے ان یشاء يرحمکم اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور ان یشاء يعذبکم اور اگر چاہے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے وما ارسلناك علیہم وکیلا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر کارساز ذمہ دار وربك أعلم بِمَنْ في السَّمَاوَاتِ والأرض وَرَبُّكَ أَعْلَمُ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 اور اس کی بڑائی بیان کر خوب بڑائی بیان کر